ہُوَ الَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مُمَّعَ إِيمَانِينَ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اوزُبِ اللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاءاللہ آج کے لیکچر میں ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ قرآن کب اور کیسے نازل ہوا اس کی کمپائلیشن کس طریقے سے ہوئی عہد صحابہ میں اسے کیسے محفوظ کیا گیا قرآن کو سمجھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے کیا قرآن اپنے آپ کو ایکسپلین کرتا ہے کیا اس کو حدیث سے سمجھنا چاہیے کیا اس کو عربی ڈکشنری کی مدد سے سمجھنا چاہیے کیا وہ طریقہ ہے جس کے ذریعے ہم قرآن کو بہترین طریقے سے سمجھ سکتے ہیں تو آئیے یہ باتیں جاننے کے لیے آج کا لیکچر سماعت فرماتے ہیں جس کا ٹاپک ہے انٹروڈکشن ٹو قرآن یا تعارف قرآن اب آئیے قرآن کریم کے تعلق سے کیونکہ ہم انشاءاللہ اس پورے ماہ مبارک میں یہاں بھی اور پورے پاکستان بھر میں اللہ کا شکر ہے کہ سینکڑوں مقامات پر یہ سلسلہ تنظیم اسلامی اور قرآن اکیڈمیز کے تحت شروع ہو گیا ہے الحمد یہ یعنی کل سے باقاعدہ شروع ہوگا آج ایک تعارفی گفتگو ہے اور انتیس راتوں میں ہم پورے قرآن کو ان اللہ تعالیٰ جہاں ترابی میں سنیں گے وہاں ہر ہر آیت پڑھی جائے گی ہر ہر آیت کا ترجمہ کیا جائے گا اس کا مفہوم سمجھنے کی کوشش کریں گے تو ایک دلچسپی کے لیے قرآن حکیم کے بارے میں کچھ تعارف بھی سامنے آ جائے میں تو مختصر انعام کے سامنے رکھ رہا ہوں ہمارے اسر ڈاکٹر اصرار احمد صاحب رحمت اللہ علیہ کی یہ کتابی شکل میں بھی یہ خطابات چھپے ہوئے ہیں تعارف قرآن جو ان کا معروف بیان القرآن ہے پورے قرآن حکیم کا ترجمہ و تشریح جو انیس سو اٹھانوے میں قرآن اکیڈمی کراچی میں ریکارڈ کروایا جو اب پیس ٹی پر بھی اور دیگر چینلس پر چلتا رہا ہے اور چل رہا ہے اس میں انہوں نے تقریباً چار گھنٹوں میں تفصیل سے تعارف قرآن کو بیان کیا وہ چار گھنٹے تو میں نہیں لگاؤں گا آپ کے سامنے انشاءاللہ اس کے کچھ پہلوؤں کا کچھ خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کچھ uh, سوالات ہیں اگر اس سوالات کو ذہن نشی کر لیں تو جوابات کی صورت میں باتوں کو یاد رکھنا آسان ہوگا ایک گزارش یہ ہے کہ جن ساتھیوں کے لیے ممکن ہوں حضرات و خواتین کے لیے اپنی نوٹ بک ساتھ رکھ لیں ٹھیک ہے اگر آپ لوگ آئی پیڈ ساتھ رکھیں گے آئی فون رکھیں گے تو میں کچھ نہیں کہوں گا ان اللہ تعالیٰ لیکن کوئی شکل ہو کہ ہم ان باتوں کو نوٹ کر لیں حدیث شریف میں تو علم کی فضیلت پر بڑا زور دیا گیا اسلح یا اخبار میں بات آتی ہے کہ قید العلم بالخلاگی قلم کے ذریعے علم کو قید کرو مراد کیسے کیا ہے محفوظ رکھنا اس کی کوشش کی جائے تو اس سے بھی ہماری دلچسپی بڑھے گی توجہ بھی رہے گی ظاہر بات ہے کہ روزانہ ہم عشاء کی نماز اگر نو بجے ادا کریں گے تو اول اول دنوں میں ایک سوا ایک کے درمیان کا وقت ذہن میں رکھیے گا پہلے عشرے میں دوسرے عشرے میں تھوڑا سا اور بڑھا دیں گے اور آخری اشرے میں بھی تھوڑا سا اور بڑھا دیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ گریجولی اب اتنے طویل معاملے میں ظاہری بات ہے ہم سب انسان ہیں کچھ کمزوری ہے کچھ نیند کا غلبہ یہ ساری چیزیں تو ہمارے ساتھ لگی ہوئی ہیں اگر نوٹس ہم لیتے رہیں گے چاہے وہ نوٹ بک میں ہو کسی اور گیجٹ میں ہو آ, تو انشاءاللہ شاء اللہ ہماری توجہ بھی رہے گی اور یہ لائف ٹائم کا ہوگا جو ہماری میموری کا ہمارے حافظے کا حصہ بھی بنتا چلا جائے گا بہرحال چند سوالات ہیں قرآن حکیم کیا ہے ایک لفظ میں اللہ کا کلام ہے اللہ نے خود تعارف کرایا سورہ توبہ کی آیت نمبر چھ میں ہے کہ حتا کلام اللہ تفصیلی آیت میں نہیں جا رہا ہے اللہ نے اس قرآن کو اپنا کلام کہا ہے تو قرآن کیا ہے کلام اللہ اللہ کا کلام کہاں نازل ہوا حجاز کیسے نازل ہوا اس میں دو تین باتیں ہیں ایک ہے یقدم نازل ہونا ہم کہتے ہیں قدر کی رات میں نازل ہوا ہم کہتے ہیں رمضان میں نازل ہوا بالکل صحیح لیکن پھر ہم یہ بھی تو کہتے ہیں کہ تیئیس برس میں نازل ہوا تو پھر پر پریشان ہو جاتے ہیں فرسٹ ٹائم جو بھی سنتا ہے تو وہ تھوڑا پریشان ہوتے ہیں ریکنسائل کرنا سمجھنا تھوڑا دشوار ہوتا ہے تو اس کا حل کیا ہے قرآن حکیم میں ایک لفظ آتا ہے انزال ان نا انزال یہ ہے یکم اور ایک لفظ آتا ہے تنزیل منزل تنزیلا سوربی اسرائیل میں ہے انزال ہے یکدم ایک ہی دفعہ میں اور تنزیل ہے تھوڑا تھوڑا کر کے قدر کے رات میں پورا قرآن نازل ہوا شہر و رمضان کیا ترجمہ ہوگا رمضان کا مہینہ رمادان میں نازل ہوا رمضان ہی میں قدر کی رات تو قدر کی رات میں نازل ہوا اس کی تعبیر یہ کی گئی ہے یہ تطبیق ریکنسلیشن یہ بیان کی گئی ہے کہ قدر کی رات میں لوہے محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل کر دیا گیا پورا قرآن قرآن اصلا کہاں ہے بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ سورہ بروج کے کر میں تو وہ جو لوہے محفوظ ہے وہاں سے قدر کی رات میں ماہ رمضان میں پورا قرآن پہلے آسمان پر نازل کر دیا گیا انزال یکدم تنزیل کیا ہے تھوڑا تھوڑا تھوڑا تھوڑا کر کر کے کر کے 23 برس میں نبی مکرم علیہ السلام السلام کے قلب مبارک پر نازل ہوا تو قرآن کیسے نازل ہوا انزال یکدم تنزیل تھوڑا تھوڑا کر کے 23 برس میں اور کیسے کا ایک جواب یہ ہے کہ قرآن نبی مکرم علیہ السلام کے قلب مبارک پر نازل ہوا تورات لکھی بھی اطا ہوئی تختیوں میں لکھی ہوئی موسا علیہ السلام کو اطا ہوئی قرآن نبی اکرم علیہ السلام کے قلب اطہر پر نازل ہوا اللہ اکبر سورہ البقرہ کی آیت نمبر ستانوے میں ہے نائنٹی سیون میں فَإن, آ, فَإنَّهُ نزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإذنِ اللہ. کہ جبرعیل علیہ السلام نے اے نبی علیہ السلام اللہ کے حکم سے آپ کے قلب مبارک پر نازل کیا اب ایک ذرا خوبصورت سا تجزیہ یہ ہے کہ حضور مقدم صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب مبارک کیا اللہ نے اس قلب کو تیار کیا تھا کہ قرآن جیسے پر جلال پر وقار کلام کا نزول اس قلب مبارک پر ہوا ورنہ اگر یہ قرآن کسی پہاڑ پر نازل کیا جاتا تو دب کر پھٹ کر ریزہ ریزہ ہو جاتا آیا تاری زم میں سورہ الحشر کی آیت لو القرآن جبل خاشع متصدع من خشیت اللہ اگر اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تم دیکھتے کہ وہ اللہ کی خشیت سے دب جاتا پھٹ جاتا ریزہ ریزہ ہو جاتا اللہ بکتا. پہاڑوں کو ہلا دینے والا کلام کل یہ نقطہ کیا تھا ہمارے دلوں پر اثر کتنا ہو رہا ہے یا کتنا اثر ہم لیں گے کل یہ نکتا تھا آج نکتا کیا ہے کیا ہوگا قلب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوگا قلب مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس دل کو رب کائنات نے قرآن جیسے پر جلال پر وقار کلام کے نظول کے لیے تیار کیا تھا یہ کیسے کا جواب ہے جی اور مجھے خوشی ہوگی کچھ اگر بچے ہمیں جو ہے نا یا کچھ بڑے بھی ممکن ہے وہ نوٹس دکھا سکیں بعد میں کہ آج آپ نے یہ بیان کیا تھا کیونکہ میرے سامنے لکھا ہوا نہیں ہے تو مجھے خوشی ہوگی کہ آپ لکھ لیں گے تو وہ محفوظ ہو جائے گا تو قرآن کیا ہے اللہ کا کلام قرآن کہاں نازل ہوا حجاز میں قرآن کیسے نازل ہوا انزال تنزیل اور نبی اکرم علیہ السلام کے قلب مبارک پر ایک اور سوال یہ ہے کہ قرآن حکیم کی کمپائلیشن کیسے ہوئی ہے اور قرآن حکیم کی تقسیم کس کس اعتبار سے ہے اس کے چند پہلوؤں کو سمجھتے ہیں قرآن کا سب سے چھوٹا یونٹ آیت کہلاتا ہے آیت آیت کی جمع آیات مشہور بات یہ بیان ہوتی چلی آ رہی ہے کہ آیات کی تعداد ہے چھ ہزار چھ سو چھیاسٹھ بہت مشہور ہے اور لکھی ہوئی بھی ہے لیکن صحیح تر بات یہ کہ یہ ایسا نہیں ہے ٹھیک ہے اور آج آپ کوئی چھوٹا سا ہوم ورک دیں گے خود جا کے چیک کیجیے گا کل آ کے ایک کو بتا دیجیے گا ہاں بات ٹھیک تھی معروف یہ ہے مشہور یہ ہے کہ کتنی آئے تھے چھ ہزار چھ سو چھیاسٹھ میں ایسا کہ یہ بات ٹھیک نہیں سہیتر تعداد ہے چھ ہزار دو سو چھتیس سکس ٹو تھری سکس چھ ہزار دو سو چھتیس وہ چیک کر لیں پرانی حکیم میں ایک سو چودہ سورتیں ہیں یہ اگلا بیان ابھی آنا تھا ایک سو چودہ سورتوں کے آخر میں آخری آیت نمبر لکھا ہوتا ہے نا اس کو کاؤنٹ کرتے چلے جائیے اسمارٹ فون پہ کر لیں لیپ ٹاپ پہ کر لیں हर پہ का لیں ہر آیت کا ہر سورت کا آخری آیت نمبر الفاتحہ میں سات में میں دو سو چھیاسی عالمران میں دو سو آخر میں آ جائیں سب تھوڑی بتاؤں گا میں آپ کو <laughs> سورح فلک میں پانچ ہے سورت اللہ میں چھ ہے ایک سو چودہ صورتوں کا آخری آیت چھ دو سو چھتیس تو قرآن کا سب سے بیسک یونٹ چھوٹا یونٹ کیا ہے آیت چھ دو سو چھتیس اس سے آگے چلے تو پھر صورتیں ہیں اور صورتیں معروف ہیں ایک سو چودہ صورتیں ہیں اور ایک سو چودہ صورتوں میں سے بھی ایک معروف بات یہ ہے کہ چھیاسی ایٹی سکس مکی ہیں اور اٹھائیس مدنی ایک دو میں اختلاف رائے ہے لیکن معروف بات یہ ہے ایک سو چودہ میں سے چھیاسی ایٹی سکس صورتیں مکی ہیں اور اٹھائیس سورتے وہ مدنی ہیں ایک دلچسپ ایک سو چودہ سورتوں میں سے ایک سو تیرہ سورتوں کے شروع میں بسم اللہ ہے کس کے شروع میں نہیں ہے سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے اس کی کیا حکمت یا وجہ ہے جب سورہ توبہ کا مطالعہ کریں گے تو ذکر آپ کے سامنے کر دیا جائے گا تو آیا چھ ہزار دو چھتیس سورتے 114، مکی ہیں چھیاسی مدنی ہے اٹھائیس منازل ہیں قرآن میں کیا منزل کی جمع منازل کتنی منزلیں ہیں سا... یہ بھی دور صحابہ سے چلی آ رہی ہے بات تاکہ ایک ہفتے میں قرآن حکیم کی تلاوت مکمل ہو جائے یہ صحابہ کا تلاوت کا عمومی معمول تھا تو کتنی منزلیں ہیں قرآن حکیم میں سات منزلیں ہیں اس سے آگے چلے تو رکو کی تقسیم آتی ہے یہ بات کے دور میں ہے صحابہ کے بات کے دور میں رکو کلس رقص سے بنا ہے ایک رائے مقصد ہے کہ بڑی سورتیں کتنی پڑھیں بھائی کتنا پڑھیں قرآن تو ایک نشان لگا دیا جائے رکو کا عین والا یہاں بھائی یہاں ایک بات مکمل ہو گئی ہے تاکہ اتنا اس کا تلاوت کر کے رکو کر لیا جائے دوبارہ رکو کلس ایک رائے کے رقص سے بنا اور طویل صورتوں میں ضرورت تھی کہ بریک لگا دیا جائے کہ بھئی یہاں تک آپ پڑھنے تو ایک مفہوم مکمل ہو جاتا ہے تو اس نسبت سے رکو کے نشان لگائے گئے کتنے رکوے قرآن حکیم میں مشہور چلا آیا ہے 5.40 یہ بات بھی درست نہیں ہے ٹھیک ہے مشہور چلانے سے کتابوں میں آپ پڑھیں گے معلومات کی کتابیں اور جنرل نالج کی بکس وغیرہ میں تو لکھا ہوا ملے گا فائیو ایسا نہیں ہے رکو کی, کی تعداد ہے فائیو ففٹی ایٹ है کی تعداد ہے तो पारों की آگے है تو پاروں کی تقسیم ہے پاروں کی ہم اگر کہیں نا سی پارے تو یہ فارسی میں تیس بنتا ہے سی پارے کتنے پارے ہو گئے تیس تو ویسے یہ ٹھیک نہیں اگر میں یہ کہوں کہ میں پانچواں سی پارا پڑھ رہا ہوں تو یہ تیس جمع پانچ کتنا ہو جائے گا پینتیس تو کہنا چاہیے میں پانچواں پارا تلاوت کر رہا ہوں آج ہم پارے کا مطالعہ کریں گے یہ تو ذرا ایک زمینی سی بات تھی پاروں کی تعداد تیس ہے وہ تو کچھ لوگوں کی غلطی کا معاملہ کیا کر سکتے ہیں وہ چالیس سمجھ بیٹھے اور دس وطنی کہاں لے کے چلے گئے وہ جاہلوں کی بات ہے وہ اہل کی بات ہے جاہلوں کی بات ہے بارہ چھوڑ دیں اس کو بارہ تیس یہ بھی بات کی دور کی تقسیم دور صحابہ میں نہیں بات میں کیوں ہوئی کہ ذرا ایمان میں کمزوری کا معاملہ آ تو چلو بھائی ایک مہینے میں قرآن حکیم کی تلاوت مکمل ہو جائے تو تیس حصے اس کے کیے گئے تھے البتہ اس میں کچھ کلام ہے کہ کچھ مقامات پر آبی بات ادھر ہے آبی بات ادھر ہے وہ بحث اپنی جگہ وہ ہم دور تجربہ قرآن میں ایک آدھ جگہ ذکر کر دیں گے اس سے پتہ چلتا ہے کہ دور نبوی دور صحابہ میں جو تقسیم ہوئی وہ اپنی جگہ ہے اور جو بعد میں ہوئی اس میں کچھ کلام چھوٹا موٹا کیا جا سکتا ہے لیکن وہ حکمت بھری باتیں تھیں جیسے کہ رکو کی بات آئی اور اپاروں کی بات آئی تو دوبارہ دہرا لیتے آیات کی تعداد چھ اور سورتوں کی تعداد ایک سو چودہ مکی ہیں چھیاسی مدنی ہیں اٹھائیس اور منزلوں کی تعداد کتنی ہے جی سات اور رکو کی تعداد ہے فائیو ففٹی ایٹ اور پاروں کی تعداد ہے تیس ٹھیک ہے ایک تقسیم اور ہے وہ استاد محترم ڈاکٹر سار صاحب نے بھی بیان فرمائی ہے رحمت اللہ علیہ اور ماضی قریب میں مولانا حمید الدین فرائی اللہ علیہ نے بھی بیان فرمائی وہ فاہم قرآن کا ایک پہلو ہے مگر یہ کہ اس کا ایک اصولی نقطہ میں بتا دوں کہ سات گروپس انہوں نے بنائے ہیں ترتیب قرآن کے ہی مطابق ہر گروپ میں کم از کم ایک مکی سورت یا ایک مدنی سورت ضرور ہوتی ہے پھر مکی مدنی سورتوں کے جوڑے بنتے چلے جاتے ہیں لیکن یہ تھوڑی ذرا گہری بات ہے تو تفصیل میں نہیں جائیں گے سننا چاہے تو اس استاد محرم ڈاکٹر صاحب رحمت اللہ علیہ کی خطاب میں یا ان کا جو خطاب کتابی شکل میں موجود ہے اتفاق سے میرے پاس موجود ہے اس میں ہم اس کو پڑھ سکتے ہیں تو یہ تھا قرآن حکیم کی جو تقسیم ہے اس کے تعلق سے بیان ایک دلچسپ تاریخ اور نقطہ ہے صرف اشارت اور مننا اس پر تو بہت تفصیلی کلام ہے وہ ہے قرآن حکیم کی ترتیب کیسے دی گئی تدوین کیسے ہوئی کمپائنیشن کیسے ہوئی تیئیس برس میں نازل ہوا نا تو اب اس کی کمپائلیشن کیسے ہوئی بڑا دلچسپ نقطہ ہے ایک دور ہے خود حضور کا صلی اللہ علیہ وسلم ایک دور ہے صحابہ کرام کا رضی اللہ عنہ عنہم اجمعین اور اس میں بھی پھر ایک دو تفصیل طلب باتیں ہیں تو مختصر میں اشارہ کر دوں اچھا جی ایک بڑا دلچسپ کوئی اس کا سوال قرآن کے سب سے پہلے حافظ کون ہے جبرائیل کے بات نہ کیجیے گا علیہ السلام جی قرآن کے سب سے پہلے حافظ کون ہے خود حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دس مرتبہ سوچے گا آپ بھی بتانی کون تھے حالانکہ سادہ سا جواب کیا ہے قرآن کے پہلے حافظ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے اب سنیے گا دور نبوی میں کیا ہوا قرآن کا حضور ہو رہا ہے حضور تو خود حافظ ہے اور اکثر صحابہ حضور سے حز کر رہے تھے اکثر ایک بات البتہ حضور لکھواتے بھی تھے قرآن اور لکھنے والوں کو کاتبین وحی کے کاتب لکھنے والا کاتبین لکھنے والے کاتبین وحی اور ان کی تعداد احادیث کی روشنی میں سیرت کی کتابوں کی روشنی میں آہل علم جو بیان فرمائی حضور کے دور میں صلی اللہ علیہ وسلم وہ کم از کم فورٹی تھری صحابہ ہیں کتنے فورٹی تھری صحابہ کم از کم خلفہ راشدین میں شامل ہیں اور دیگر صحابہ بھی شامل ہیں رضی اللہ تعالیٰ علوم اجمنی تو یہ کاتیبین وحی حضور کے کہنے کے مطابق لکھتے اب وہ لکھنے کے لیے کیا کچھ استعمال ہوتا ایک تفصیل ہے وہ میں نہیں جا رہا اس میں یہ جو لکھتے حضور ان کو یہ بھی بتاتے صلی اللہ علیہ وسلم کون سی آئے کہاں آئے گی بھائی اور اکثر صحابہ حفظ کر رہے تھے اور حضور ان کو بتا رہے تھے اور حضور ہر سال ماہ رمضان میں جتنا قرآن نازل ہو چکا ہوتا اس کا دور کس کے ساتھ فرماتے ہیں جبريل کے ساتھ علیہ السلام جيسے ہمارے ففاظ ايک دوسرے كے ساتھ کرتے, حضور علیہ السلام جبرى كے ساتھ غور كرتے يہ ڈيوائن اسكيم اور سپرويزن كے مطابق قرائين كى كمپائليشن ہو رہى تھى تجوين ہو हो रही تو حضور پر पर ہو हो रहा آپ نمازوں नमाजों تلاوت كر رہے रहे صحابہ حص كر رہے ہيں صحابہ لكھ بھی رہے ہيں حضور سپرويزن فرما رہے ہيں فلاں آيت كہاں ركھی جائے گى فلاں آيت كہاں ركھى جائے گى دو دلچسپ مثاليں سورت البقرا सूरत है اس کی آخری دو آیت میراج میں آتا ہوئی وہ کون سا دور ہے مکی سورت البقرہ مدری سورت ہے اس کی آخری دو آیات شب آتا ہوئی وہ کون سی ہے مکی حضور نے بتایا یہاں رکھو سورزمل مکی سورت ہے اس کا دوسرا روکو ایک طبیع آیت ہے وہ مدری دور میں نازل ہوا قتال کا بھی ذکر ہے اس میں سورج مزمل مکی سورت ہے اس کا دوسرا روکو ایک طویل آیت پر مشتمل ہے حضور نے بتایا کہ نہیں اس کو یہاں مزمل کے ساتھ رکھو تو یہ پوری سپرویژن توقیفی امور میں سے ہے توقیف یہ رس کبھی کتابوں میں آپ پڑھیں گے ہم کہتے ہیں نا فلا کے بتانے پر ڈیپینڈنٹ ہے یہ فلا کے بتانے پر موقوف ہے تو قرآن کی اس وقت کی ترتیب یہ توقیفی امور میں سے ہے حضور خود اس کو بتا گئے صلی اللہ علیہ وسلم کون سی سورت پہلے کون سی بات میں کون سی آیت کہاں کون سی آیت کہاں کون سی مدری میں کون سی مقی میں حضور خود بتا بھی گئے حفظ بھی کروا گئے صحابہ کو اور صحابہ لکھ بھی رہے تھے اور اللہ نے اعلان فرما دیا سرحجر کی آیت نمبر نو میں انکر انہو لاف بے شک ہم نے یعنی قرآن کو نازل کیا ہے اور آخری سال حضور نے رمضان میں دو مرتبہ جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ دور کیا اور صحابہ آپ کو سناتے آپ تلاوت کرتے نمازوں میں صحابہ سنتے اور سورت کہاں کون سی آیت کہاں جب حضور تشریف لے گئے صدیق کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، ایک معاملہ پیش آیا اور ایک جگہ مسلمانوں کو دھوکے سے بلایا گیا اور شہید کیے گئے بہت سارے صحابہ اور ایک بہت بڑی تعداد حفاظ صحابہ کی وہ شہید ہو گئی اب ایک خیال آیا اگر یہ حفاظ شہید ہو گئے تو قرآن حکیم اکثر جو سینوں میں محفوظ ہے لکھا ہوا ہے مگر لوگوں کے پاس اسکیٹرڈ ہے کسی کے پاس کچھ صورت ہے. کسی کے پاس کچھ آیا وہ تفصیلی مشاورت ہوئی اور اس پر اتفاق ہوا اور ایک کمیٹی بنا دی گئی زید بن ثابت رضی اللہ عنہ یہ کاتبین بہین میں شامل بھی تھے کون زید بن ثابت رضی اللہ عنہ اور ان کی سپرویژن میں ہر ہر آیت کو لیا گیا اور ہر آیت پر دو گواہ ہوں کہ خود اس شخص نے حضور سے سنا تب اسے قبول کیا جائے نصینوں میں تو محفوظ ہے لیکن ہر آیت کو اس طرح قبول کیا گیا وہ تفصیل تو تاریخ کی کتابوں میں اور علوم قرآن کی کتابوں میں آپ کو ملے گی میں صرف دلچسپی کے لیے اشارہ کر رہا ہوں ایک مصحف ایک بک فارم میں حضرت ابو صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں قرآن جمع ہو گیا ضرورت کیوں پیش آئی وفاظ کی شہادت کی وجہ سے باب میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا اسلامی سلطنت پھیلی آدھی دنیا ہمارے پاس تھی الحمدللہ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا اور سلطنت پھیلنا شروع ہو گئی ایک مسئلہ پیش آ گیا مسئلہ یہ پیش آ گیا کہ بہت سارے لوگ جو غیر عرب ہیں ان کو تو عربی پڑھنا نہیں آتی اور عربی لکھنے کے انداز بھی مختلف اور پڑھنے کے انداز میں مختلف مثلا مالک یوں میں دین مالک ہم جب پڑھتے ہیں قرآن میں تو میم پر کھڑا زبر ہوتا ہے نا اگر ہم اردو میں مالک لکھنا چاہیں تو کیسے لکھیں گے میم ملک لام کاف لیکن آپ کو قرآن میں کبھی نہیں ملے گا میم ملک لام کاف آپ کو ہمیشہ میم لام کاف ملے گا اور اس پر سورت فاتحہ میں کھڑی مالک اور جب ہم سورت الناس میں آتے تو کیا پڑھتے ملک الناس ٹھیک ہے پتہ چلا یہ ملک بھی پڑھا جا سکتا ہے اور مالک بھی کھڑا زبر لگائیں تو مالک زبر لگائیں تو ملکی ہمارے لیے عربوں کو مسئلہ نہیں تھا لیکن یہ ایشو آیا غیر عرب میں تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ایک رسم الخط ون اگریڈ اپون مینیو اسکرپٹ لکھنے کا ایک انداز متفقہ طے ہو گیا حضرت عثمان کے دور میں رضی اللہ عنہ. آپ کبھی رسم, رسم عثمانی کا مطلب کیا ہے اب لکھنے کا طریقہ بھی کبھی بھی نہیں ملے گا یہ ڈسائڈ ہے یہ ڈیسائیڈ ہوا اس پر اتفاق ہوا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں یہ بات واضح ہو رہی حضور کے دور میں قرآن مکمل حضور کے دور میں جو ہے وہ ترتیب دے دیا گیا حضور کے دور میں بتا دیا گیا کہ شاید کو کہاں لکھنا ہے اور اکثر حفاظ تھے لکھا ہوا الگ الگ لوگوں کے پاس تھا حضرتوں کے صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کتابی شکل میں آ گیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک رسم ال خط ونگریڈ اپان مینیو اسکرپٹ اگر جس اس کو کہا جائے انگریزی میں شاید بہتر الفاظ ہوں گے کہ وہ لکھنے کی ایک شکل اس پر اتفاق ہو گیا اور سرکاری نسخے بڑے بڑے شہروں میں بھجوا دیے گئے اور اس سے پھر کاپی کی جاتی تھی اور آج تو کروڑوں نسخے زمین پر اللہ کے فضل و کرم سے موجود ہیں اس حوالے سے جو استاد محتم ڈاکٹر سارم صاحب کی خطابات ہیں تعارف قرآن کے عنوان سے وہ بھی قیمتی ہیں اور مفتی تفریح عثمانی صاحب کی کتابیں علوم القرآن علوم الق مفتی تقری عثمانی صاحب کی کتاب ہے اس میں بھی تفصیلات آپ کو اور بھی مل سکتی ہیں میں صرف دو اشارے آپ کے سامنے حوالے کے طور پر رکھ رہا ہوں اب آئیے آج کی گفتگو کا آخری حصہ اور وہ ہے قرآن حکیم کی فہم کے آداب بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں میں پانچ منٹ میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا ہم بھی کیوں بیٹھیں گے انشاءاللہ کل رات سے قرآن کو سیکھنے کے لیے قرآن سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے قرآن سے رہنمائی دینے کے لیے قرآن کے نور سے اپنے سینوں کو منفر کرنے کے لیے قرآن کی برکتیں حاصل کرنے کے لیے اس کے لیے سب سے پہلی شے سب سے پہلی بات وہ اخلاص نیت کا معاملہ ہے ساری نیت ساری محنتوں کا معاملہ نیتوں پر ہے نا ان اعمالوں کی اعمال نہیں کیونکہ قبولیت کا دار و مدار نیتوں پر ہے اللہ مجھے بھی توفیق ہے میں بھی اخلاص نیت کے ساتھ بیان کروں اللہ آپ کو بھی توفی دے اخلاق ہے سے نیت کے ساتھ یہاں پر ہم بیٹھے اللہ ریا سے دکھاوے سے شو آف سے میری آپ کی ہم سب کی حفاظت فرمائے تو ایک بات اخلاص نیت کا معاملہ دوسری بات طلب اور تڑپ کی بات طلب اور تڑپ ابو اللہ میں طلب نہیں تھی اس کو محمد رسول اللہ علسلہ صلی اللہ علیہ وسلم اور عربی بھی آتی اس کو آپ اور میں سو سال لگا کے وہ عربی نہیں سیکھ سکتے جو ابو لہب کو لیکن طلب نہیں ہے. ابو لہب تب اب لہب پڑھتے ہیں قرآن سلمان خان سے چلے تھے فارس سے رضی اللہ عنہ. طلب تھی نا. آتش فن اس کے گھر میں پیدا ہوئے دل نے قبول نہیں طلب تھی حق کی جوتی کبھی ایک رہے کبھی دوسرا کبھی تیسرا اللہ نے محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے قدموں میں پہنچا دیا طلب طلب تلب دل سے دعا دس رس رستقیم یہ طلب و تڑپ مجھے بھی آپ کو بھی اللہ سخان و تعالیٰ عطا فرمائے تیسری بار کل ہی شروع میں البقرہ میں بات آ جائے گی ہدل متقین یہ متقین کے لیے ہدایت روزے کا حاصل بھی پرسوں بیان میں آ جائے گی. انشاء کہ ان شاء اللہ القم تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو اللہ مجھے اور آپ کو عطا فرمائے اس دل میں یہ احساس کہ کل مجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے کل مجھے اپنی زندگی کے بارے میں جواب دینا اللہ کے سامنے اس احساس کے ساتھ زندگی بسر کرنے والا اس کو ہدایت ملتی ہے تقوی کا مطلب ہی ہے دل میں یہ احساس ہونا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے مجھے اللہ کا خوف دل میں رکھنا ہے اس کے سامنے حاضری کا خوف دل میں رکھنا ہے پھر قرآن حکیم آج ہم پہلی مرتبہ تھوڑی سمجھ رہے صدیوں سے سمجھا گیا ہے تو علماء نے اس کی ایک ترتیب ہمیں بیان فرمائی ہے فہم قرآن کے حوالے سے چھ نقطے مختصر قرآن کی تفسیر قرآن سے قرآن خود ایک جگہ ایک بات مجمل مختصر بیان کرتا ہے کسی دوسری جگہ اس کی وضاحت کر دیتا ہے تفصیل دور طرز میں قرآن میں آ جائے گی ان اللہ تو قرآن کو سمجھنے کے لیے خود قرآن میں تلاش کیا جاتا ہے کہ فلاں بات قرآن نے کس جگہ واضح فرمائی ہے نمبر دو تفسیر القرآن بحدیف اللہ کے نبی علیہ السلام صاحب قرآن ہیں انہوں نے خود قرآن کی وضاحت بہت سارے مقامات پر فرمائی ہے تو احادیث سے بھی قرآن حکیم کو سمجھنے کی کوشش کرتا تیسری بات تفصیل قرآن اقوال صحابہ کے ذریعے رضی اللہ تعالیٰ عن مجمعین وہ پہلا معاشرہ جو قرآن اور سنت کی تعلیم کی بنیاد پر قائم ہوا وہ صحابۂ کے کا معاشرہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عن مجمعین ان سے پڑھ کر قرآن کون سمجھے گا تو جہاں قرآن میں کوئی بغات زیادہ نہیں ہے احادیث میں واضح نہیں مل سکی تو پھر صحابہ کی طرف رجوع کیا جائے گا اسی تسلسل میں تین بہترین ادوار جمعے کے خطبے میں سنتے نا خیر القرونی قرنی تم الدین یلون ہو تم الزینہ یلو بہترین اور حضور فرماتے میرا پھر وہ جو آپ کے بعد یعنی صحابہ کے بعد تابعین پھر وہ جو ان کے بعد یعنی تباہ تابعین کا دور ہے یہ تین بہترین ادوار سنت کے تو اصل دین وہاں سے ملے گا اس طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے پھر چودہ صدیوں میں امت کے اسناف نے کام کیا محنت کی ہے ان کے کام کو بھی سامنے رکھنا ان سے بھی استفادہ کرنے کی کوشش کرنا تو قرآن کی تفسیر قرآن سے قرآن کی تشریح حدیث سے قرآن کی تشریح اقوال صحابہ سے پھر ہے عربی لغت قرآن عربی زبان میں ہے تو آہلی لغت کے بھی ڈشری کی بحث بھی لاتے ہیں لیکن کچھ مرتبہ ایسا بھی ہوگا کہ لغت نیچے رہے گی اور اللہ کے رسول علیہ السلام اس کی کچھ خاص مزاحت فرمائیں گے تو وہی ہمیں لینا پڑے گی کبھی لغت کے بات ڈکشنری کے بات نیچے رہے گی صحابہ صحابت اقوال بہت واضح طور پر فلاں معاملے میں موجود ہیں تو ان کی بات کو ترجیح دی جائے گی لیکن لغت کو بھی عربک لینگویج کو بھی ڈکشنری کو بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے فہم قرآن کے لیے آخری بار اس لسٹ میں بیان کی جاتی ہے وہ ہے عقل سلیم کا استعمال عقل سلیم کیا مطلب نفس کی خواہشات کی پیروی نہیں بلکہ حق کا متلاشی انسان جب ان پابندیوں کے ساتھ قرآن کا مطالعہ کرے اور اب اپنی عقل کو استعمال کرے تو کچھ جگہ حکمت کے موتی بھی امنا سلخان و تعالیٰ اس کو عطا فرمائے گا نٹ اس بات کا حاصل اس بات کا یہ ہے اپنے آپ کو یہ چودہ صدیوں کی چین سے جو اللہ کی کتاب اللہ کے نبی اللہ کے صاحب اللہ کے نبی کے صحابہ تابعین تبا تابعین اس چینج سے اپنے آپ کو جوڑے رکھنا بہت ضروری ہے فہم قرآن کے اعتبار سے کچھ باتیں اور بھی ہیں وہ آئندہ کبھی عرض کر دوں گا آخری بات مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ نے ایک بات کہی ہے اور خوب کہی ہے قرآن حکیم کوئی ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر سمجھ میں آ جانے والی کتاب نہیں ٹھنڈے ٹھنڈے بیٹھ کر وت آل یور اسپیکٹ اللہ نے سہولت ہمیں دی ہم اس کو استعمال کر رہے ہیں. ہمارے یہاں ہم بہت سارے دورے تجمے قرآن کے پروگرامس کھلے آسمان تلے ہو رہے پچھلے سال جہاں میں کر رہا تھا وہ بھی کھلے آسمان تلے تھا سڑک کے ساتھ تھا آج اللہ نے سہولت دی ہم اس کو اویل کر رہے ہیں ٹھیک ہے اللہ کی نعمت استعمال کرے لیکن قرآن ایک جد و جہد کے دوران میں نازر ہوا ہے تیئیس برس کے جد و جہد نبی اکرم صلی اللہ علام بھی آئے ہیں. ہر ہر موقع پر رہنمائی کی ضرورت ہے حالات بدلتے جاتے ہیں رہنمائی بھی آتی چلی جا رہی ہے اس اسٹرگل کو جد و جوہد کو سامنے رکھیں گے تو قرآن حکیم کا فہم واقع میسر آ سکے گا ورنہ کچھ سمجھ میں آئے گا بہت کچھ گزر جائیں گے پتہ ہی نہیں چلے گا اس کے اشارے دورے ترجمے قرآن کے دوران میں میں آپ کے سامنے کر دوں گا اور سب سے آخری بات کیا ہے نیت میں اخلاص بھی آ طلب بھی آ تڑب بھی آ, تڑب بھی آ تقوی بھی آ گیا. وہ اصول جو پانچ چھ باتیں آئیں وہ بھی سامنے آ گئی جد و جہد کو بھی سامنے رکھیں اس میں بالفیش شامل ہو تو لگے گا قرآن مجھ سے کلام کر رہا ہے لیکن آخری اور سب سے بڑی بات یہ ہے اللہ سے دعا کا معاملہ اللہ سے دعا کا معاملہ اللہ سے دعا کا منلہ. اے اللہ تو ہی کھول دے قرآن کے فہم, کے من... فہم کو میرے لیے تو ہی میرے سینے کو کشادہ کر دے تو ہی میرے دل کو قرآن کے نور سے منور کر دے تو ہی میرے لیے سیکھنا آسان کر دے تو ہی میرے لیے سمجھنا آسان کر دے کیوں؟ اے اللہ تیری توفیق کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا ایاک کا و ایاک کا اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے تجھی سے مدد مانگتے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو ان باتوں کی سمجھا فرمائے اللہ ہم سب کے لیے ربدان کا مہینہ عطا ہو جائے اس کی طور عطا فرمائے اور کل سے انشاءاللہ شاء اللہ نماز طرابی دور ترجمۂ قرآن کے ساتھ شروع کریں گے واخر دعوانا ان الحمدللہ رب اب عالمی اللہ دینا تو میں